الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأذي الله فلا مضيك له ومن ينظره فلا عاديه وأشهد أن لا إله إلا الله وإهده لا شريك له وأشهد أن محمد نعه هو رسوله أما فإن خيل الحديث كتاب الله وخيل الفدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على بيت زوجها وغلدها من المحترم ديني بهير قابل اتنام مار ایک معاشرہ کئی گھروں سے مل کے بنتا ہے اور ایک گھر کئی اپرادھ سے مل کے بنتا ہے کئی لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایسے کئی گھر جمع ہو جاتے ہیں تو پورا ایک سماج ایک معاشرہ ایک سوسائٹی بنتی ہے اس اعتبار سے معاشرہ اور سماج عمارتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ماشاء یہ افراد کے اجتماع اور ساتھ میں رہنے بنا اور ایک گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان میں بیوی اور شوہر اور ان کے نتیجے میں آنے والی نسل اولاد یہ سارے لوگ مل کے ایک گھر بنتا ہے اللہ رب العالمین نے جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہی کے ساتھ ان کی بیوی ہوا کو بھی پیدا کیا جنت میں پہلا جوڑا ایک مرد اور عورت کر ایک دوسرے کی ضرورت دونوں کو ہے اور ان دونوں کے ذریعے سے اگلی نسل وجود میں آتی سماج پنکھتا ہے بڑھتا ہے آبادی بڑھتی ہے آپ اور کریں اگر عورت کو اولاد ہی نہ ہو اور ساری انسانیت ایسی ہو جائے تو اگلی جسم دنیا میں نہیں آ سکتی انسان ختم ہو جائے گا لہٰذا اللہ غلام نے عورت کو یہ جو تکلیف دی ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا رجاگرا ہے اور یہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے حتیٰ کہ ایک عورت اگر بچے کی ولادت میں دنیا سے چلی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو شہیدہ کہا ہے ایک آدمی جو جنگ میں قتل ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے اور ایک عورت جو بچے کے جنم دینے میں دنیا سے چلی جائے اسلام میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ بھی شہیدہ ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اسلام نے عورت کی اس ذمہ داری کو بہت سراہا ہے بہت اونچا سیکھا تو جہاں گھر کے لیے ایک مرد کی ذمہ داری ہے وہیں ایک عورت کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ ان دونوں کے جمع ہونے سے اگلی نسل وجود میں آتی ہے لیکن کیا دنیا میں صرف اولاد کو جنم دینا بس اتنا ہی سماج بنانے کے لیے کافی ہے بلکہ ضروری ہے کہ جہاں اولاد کے دنیا میں لانے میں دونوں شریک تھے وہی دنیا میں ان کے صحیح طور سے زندگی گزارنے اور سماج کو بہتر سماج بنانے بھی ان کا کام ہونا چاہیے ان کی ذمہ داریاں اور آئندہ فیوچر مستقبل اچھا ہو اچھا سماج ہو یہ غاب سبھی کا ہے انسان چاہتا ہے کاش کہ ایسی دنیا ہو جس میں لوگ اچھے ہوں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں سمجھدار ہو ایک دوسرے کی دگھ میں کام آنے والے ہوں دین کے چلنے والے ہوں اللہ سے جڑے ہوں ایک دوسرے کا تیار کرنے والے ہوں کاش کے دھوگا نہ ہو چوری نہ ہو جھوٹ نہ ہوئی بت نہ ہو, ہو مطلب پرم نہ ہو ظلم نہ ہو سماج ایسا بن جائے یہ خواب ہے خواب کو زمین پر لانے کے لیے زمینی محنت کرنی پڑتی ایک خواب کو واقعی حقیقت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے لیاز مستقبل کو اچھا بنانا ہے تو اس کے لیے حال میں ہم ہماری گود میں جو بچے ہیں ان کو اچھا بنائیے صاف صاف سر جواب ہے اگر آنے والا دور اور دور کیا ہے کوئی وقت ہے بگاڑ سارا کا سارا انسان کی وجہ سے باہر فساد بر بکری بیمار کا سبق نہیں لاس اس کی بہتری میں جو فساد اور بگاڑ آیا ہے جو مسجد پھیلا ہوا ہے جو کرپشن ہے جو برائیاں ہیں یہ کیوں ہے بیمار کا سبق آئی لوگوں کی کرتوت کے نتیجے پہ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا ہے اس کے نتیجے پہ انسان کی اپنی کمائی ہے جو دنیا میں بگاڑ ہے یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہے انسان نے بویا وہ یوگا ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کا سماج اچھا بنے تو آج جو ماں کی گود میں بچہ ہے آپ اس کو اچھا بنائیے اگر ہر ماں ایک معاشرے میں ایک سماج میں اپنی گود میں بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ وہ آلہ انسان بن جائے اگلا دور اچھا آئے گا اگلا دور بہتر بنے گا کیوں اس لیے کہ پچھلے دور میں ماں نے باپ نے اپنی ذمہ داری سے لیکن کیا یہ ذمہ داری صرف ماں کی ہے نہیں باپ نہیں ہے کیا یہ ذمہ داری صرف باپ کی ہے گھر کا بڑا وہ ہے اور علی النساء مرد عورتوں پر عوام ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں تو کیا یہ صرف باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں دین آئے انسان اگلی نسل بچے اچھے بنیں نہیں اسلام بھی اگرچہ دونوں کو ذمہ دار بنایا ہے لیکن اگلی نسل کی تربیت کے لیے اللہ تعالی نے عورت کو خاص ذمہ دار بنایا ہے خاص طور سے ذمہ داری یہ ماں کی باپ کی مقابلے میں باپ گھر کا سپروائزر ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی تربیت یہ عورت کا خاص حصہ ہے اس کی خاص ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رنگ رائن اعلی بیٹی بھی آدمی اپنے گھر والوں پر نگران سرپرست گھر کا دیکھ بھال کرنے والا ہے تو لیکن یہ عورت ہے جو شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے دیکھیں ان جنرل کاملی کا ہیڈ مرد ہے ذمہ دار گھر کا شوہر مرد لیکن تفصیلی ذمہ داری عورت پر ڈالی کی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں ایک باغدامی کا ماحول قائم کرنا اپنی عزت بچا کے رہنا شوہر کے مار میں فضول کسی نہیں کرنا گھر کے بھلے برے میں دھیان دے کر گھر کو اچھا بنانا گھر کی چار بیواری کو خیر سے بھرنا اور گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں کی نگرانی کرنا ان کی تربیت کرنا کس پہ ذمہ داری ڈالی آپ دیکھیے تفصیلی ذمہ داری عورت پر ہے کہ شوہر مرد گھر پر ذمہ دار رہے جینرل تفصیل کچھ بھی نہیں لیکن عورت کا تذکرہ کیا تو کیا کہا ویت کی زی تھا وہ ولکی ہے عورت بھی ذمہ دار اگر اگرچہ شوہر کی ماتی میں لیکن اس کی ذمہ داری کیا ہے شوہر کا گھر اور اس کی اولاد ان دونوں کی ذمہ داری اور سرپرستی عورت کے حوالے کی معلوم یہ ہوا کہ گھر اچھا بنے گا عورت کی وجہ سے بگڑے گا عورت کی وجہ سے اورد اچھی بنے گی اورت کی ذمہ داری ہے بگاڑ میں اس کی لاپرواہی یہ مطلب نہیں کہ آدمی کچھ ہو جائے چلو میرے بچے اگر بگڑے تو میرا کوئی اس میں دسل نہیں زیادہ صحرا عورت کے ہے نہیں بات ہے کہ اس کی ذمہ داری اب عورت اور بچوں پر ہے گھر کا بڑا طبقہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی تربیت بچوں کی کس کے آدمی کیوں وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی گھر کے باہر جاتا ہے تجارت کرتا ہے اور ملازمت کرتا ہے مال کما کے لاتا ہے کیونکہ عورت کے ذمہ فائنینشیل خرچ نہیں ہے عورت کے ذمہ کھانا پینا گھر کا نظام یہ سارے خرچ عورت کے ذمہ اسلام نے نہیں رکھے تو مت کر ایسے ये भी करेगा भी करेगी तो बच्चों को कौन देखेगा बच्चों के लिए मां का किरदार ज्यादा जरूरी है बच्चा एकदम पौधे की तरह होता है वो लोहे का बना नहीं ये कहीं भी उठाया नटबोर्ड की तरफ फेंको ऐसा नहीं बच्चा पत्थर सा, पत्थर सा नहीं बच्चा कैसा है फूल की तरह एकदम नाजुक اور عورت کو اللہ تعالی نے شبقت اور نرمی زیادہ کی ہے اس پیٹ میں رکھا اس کے پیٹ میں رکھا باپ کے پیٹ میں نہیں اس کے پرداش زیادہ ہے اس کو اس کے اندر نرمی شبقت محبت بچے کو پیٹ میں رکھا ماں ہے بچے کی غذا بھی ماں کے پاس سوچی کچھ وجہ تو ہے نا اور تجربہ صدیوں کا ہزاروں سالوں کا چاہے انسان ہو یا جانور ہو آپ دیکھیے بچے کی بچے کا پیٹ میں حمل اور بچے کی ولادت کے بعد اس کی رضا اللہ رب العالمین کے انسان ہو یا جانور ماں کے حوالے سے یہ کوئی بار اک ہے کبھی چکی آئے گا اور ماں واقعی کو ایسی قربانتے بھی یہ کوئی ایک یا دو کس نہیں کہ بھائی بتائیے کہاں ہے ایسی ماں جو بچوں کو پیار کرتی ہے اپنے سینے سے لگاتی ہے کوئی بہت ڈھونڈنا پڑے کسی گاؤں میں جا کے تو ملے گی ایسا تو نہیں ہے ہر گھر کی کم ہے طبعا اللہ نے ماں کے دل میں چیز جانی ہے یہ تو بچے کو جو نرمی اور شبقت کی ضرورت ابتدائی مرحلے میں شخصیت کے بننے اور سمرنے کے لیے چاہیے ماں کے پاس ادا نے رکھا ہے سونپا گیا بچہ ماں کی گود ماں کے سینے سے لگائے دامن جو رہے ماں کی پرورش جو رہے چھوٹا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے حتیٰ کہ اولاد کی اہمیت اس سلسلے میں اولاد کا بچے کا ماں کے ساتھ جڑا رہنا دین میں اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی جو ماں اور بچے کو دلا دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فر ابالدتی فر اللہ بینه احبته اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا تھی کیا بدوا کی آپ نے فرمایا منفر رہا بہ نل والی جو آدمی ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا کرے جبکہ بچے کو ماں کی ضرورت ہے ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے محبوب سے اس کو جدا اس کے اپنوں سے قیامت کے دن اللہ اس کو جلال بینا و بینا اس کے اس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس, سے اس, کو جدا اس حدیث کو امام ہیں اور یہ جو حدیث ہے جیسے امام افتی کہتے ہیں کہتے ہیں بھی کہتے ہیں برا بھی ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں عورتیں غلام ہوتی تھی اور غلام عورتوں کو فروخت کیا جاتا تھا یا کوئی توحفے میں غلام عورت کسی کو دے دیتا تھا اب بچہ اس کا ہے تو کہتا تھا نہیں اس کو بچہ نہیں چاہیے اس کو عورت چاہیے غلام اس کو میں خرید رہا ہوں بچہ لے لو اب جب وہاں پر عورت غلام کے طور پر بیچی جا رہی ہے تو عورت سے بچے کو کیا کر دیا جاتا تھا الگ آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولاؤں کا کتنا خیال رکھا آپ نے کہا ایسا نہیں کر سکتے کہ عورت کو اس کے بچے سے الگ کیا جائے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بدوا اچھا کرے بچہ کس سے جڑا رہے گا اس کی مانگ سے کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی شخصیت پر ماں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بچہ ماں سے جڑتا ہے اس کی شفقت کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے نہ صرف فضا کی وجہ سے بلکہ محبت کا شفقت اللہ نے ماں کو خوب کی پیشاب کر دے دل میں کئی بار گود میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کھانا کھا رہی ہے ماں پاپا نے کر دیا اور شور کر رہا ہے رو رہا ہے اما اما کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رات میں لیٹی ہے بستر پہ پیشاب کر دیا کوئی بات نہیں بچے کو ادھر کر کے تھوڑا سا خود ادھر کھسک گئی چاہے گیلا پر محسوس ہو پھر بچے کو نہیں ہو گیلا پر محسوس بیمار ہو جائے گا مجھ کو چل جائے گا بچے کی نگرانی بچہ ستا ہے परेशान करें बीमार हो रात रात भर परेशान करें रोध मिलेगी हां आंगन में टहल रही है अंधेरे में बात कह रहा चूठको सुबह में झा जाए ले जाओ बहुत रोला है और बाप का बस चले तो दो तीन बच्चे को हा मार भी लगा दे चुप हो जाओ और रोला बच्चा मांगी देखा इसे थोड़ी चुप बैठे ماں پھر اپنے گول ملے کہ اس کو دودھ پلائیں اور پھر بھی چھپنا رہے تو اٹھ کے اس کو ٹہرے رات کو اپنی نیند خراب بیمار رہے بڑے وراثت سے پہلے کی تکلیف وہ الگ طے کرنا پریشان کھانا نہیں کھا سکتی ہے کچھ بھی نہیں بیماری کمزوری اپنے بدن کا غذا کا حصہ اس کو دینا خود کمزور ہو گئی ہے اس کو طاقتور بنانے کے لیے غذا کھا नहीं चाहता, फिर भी खा लिए पेड़ चाहिए कोई बात नहीं बच्चे के लिए खाना पढ़ाई करा नौ महीने लेकर घूमना दो साल तक दूध पिलाना मामूली काम है जिगर मुरदे का काम है बाप यह नहीं कर सकता एक दिन कर सकता सालों साल करेगा एक दिन संभालना मुश्किल हो है किसी बाप से मां कहे कि एक हफ्ते के लिए मैं के जा रहा हूँ को तुम संभाल हाँ संभाल सकता है ماں کو اللہ نے بنایا لہذا اسلام میں ماں کا بہت بڑا مقام ہے فرماتے ہیں وہ سویر جو شیخ خانہ اورحمت اللہ علیہ سے سنا فرماتے تھے تنازع میں شوہ دلی میں جڑا ہو طلاق کا مسئلہ اب باپ اور ماں دونوں کا جھگڑا باپ کہتا بچہ مجھ کو چاہیے ماں کہتی مجھ کو چاہیے اور بچہ بہت چھوٹا نہیں تھوڑا سا بڑا جب بڑا تھوڑا سا ہو جاتا ہے بچہ تو بچے پر چھوڑا جاتا ہے تو اس کو کس کے پاس جاتا ہے باپ کے پاس ماں کے پاس بچہ جہاں جانا چاہے اس چھوڑا جاتا ہے ایک دم دودھ پینے والا بچہ ہے ماں کے پاس جائے گا جب تک کہ وہ نکال دی تفصیل اس کی ہے الگ ہے لیکن جب تک کہ ماں کی ضرورت بچے کو ہے بچے کو ماں سے الگ نہیں کیا جائے گا اب بچہ تھوڑا بڑا سا. تو اب باپ کہہ رہا مجھ کو چاہیے ماں کہ مجھ کو چاہیے ابن ابتظامیہ کہتے ہیں ایسا کو ہوا کیس آیا ہے واقعی الحمو بہنا باپ اور ماں میں بچے کو اختیار کرنے کا کام نہیں حاصل کیا بیٹا تو ہی بتا دو کس کے پاس رہنا ہے کس سے تیرا معاملہ اچھا ہے وہی رکھیں گے تجھ آبا بچے نے باپ ہو چنا بکاوت کا حکم وہ بھی تھوڑی ہوشیار عورت سے سمجھدار عورت سے ماں نے کہا سر وہ یہ شہر کی ماں نے کہا قاضی صاحب سے جج صاحب سے بچے سے یہ بھی تو پوچھ لیجیے کہ باپ کو چنا تو کیوں چنا ذرا پوچھ لیجیے بیٹا کیوں چنا تم نے ابو کو ابو کے پاس رہنا چاہتے ہو اچھی بات کیوں کیا ہو جائے پکا لومی کبا تھی کلو دل کتا ہوتا ہے ولپکی ہوئی ابھی وہ ابھی یچروں کو دیسی کہا کہ اما اچھی نہیں کیا کر کرتی اما روز پڑھنے بھیجتی مدرسے اور معلوم جو ہے مدرسے جاتا ہوں تو پٹائی بھی کرتا ہے अच्छा नहीं करता है अब बड़े अच्छे हैं जो चाहू करने देते हैं खेलने के लिए छोड़ देते हैं कोई टेंशन है। अच्छा, खाजी नहीं अच्छा काली कहा पकौदा बी की तुम गादी ने कहा नहीं बाप के पास नहीं जाएगा कहाँ जाएगा कहा के पास जाएगा और अंत पिता है आपको बीजेपी काली साहब ने क्या कहा तुम ज्यादा हजारों बच्चे तो ماں ایک سمجھدار ماں کا بچے کے کردار پر اور اس کے مستقبل پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اتنا بڑا ہی. اس نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا کس وجہ سے کہ ماں بچے کا بھلا چاہنے والی ہے یہ باپ بچے کی چاہ پوری کر رہا ہے بچے کو بگاڑ رہا ہے اور ماں بچے کے مستقبل کو دیکھ کر آج چاہے وہ ناراض ہو لیکن اس کا فیوچر بنا رہی ہے یہ ماں زیادہ ہزار ہے بچے کی معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت زیادہ سمجھدار ہے جو بچے کے پریزنٹ سے زیادہ اس کے فیوچر کی فکر کرے پریزنٹ کی بھی فکر کرے آج کی بھی فکر کرے لیکن وہ عورت اتنی زیادہ دور اندیش ہو کہ وہ کل کی خاطر آج بچہ چاہے نہ چاہے اس کو وہ کروائے جو کل اس کے کام آگے ہو آج میں ہوں کل نہیں میں بچے کی جات اور اس کی پسند پوری کروں گی اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی کل کو جا کے مجھ کو کو سے کہ ماں نے بگاڑا کہ میں چوری کر کے گھر پہ آتا تھا تو ماں مجھ کو ڈانٹتی نہیں تھی پیسے چوری کر کے لاتا تھا کہتے تھے لایا جاتا کیسے لایا پچاس روپئے کا یہ دس دولے, کشی -کشی باہر جاتا تھا تو آج میں جو ڈاکو بنا ہوں یہ بچپن کی چوری میں ماں نے اس کو نہیں روکا اسی وجہ سے آج ڈاکو بنا آج میں دوسروں کے حق کیا ہوں آج دوسروں کی جیبیں کاٹا ہوں آج نوبت آئی کہ میرا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے ماں کا کٹنا چاہیے کیونکہ وہ ذمہ دار ہے میرے چور بن چکے ہیں آج اولاد کا بگاڑ ہو جا کیا ہے ماں کا شروع میں غفلت ہے یہ عورت دیکھیے کتنی ہوشیار عورت سے باپ کا بگاڑ اولاد کو بگاڑتا ہے لیکن ماں کا اثر اولاد پر بہت ہوتا ہے بچہ گرتا ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے اس لیے اس کو معلوم ہے ماں کی شفقت اس کی محبت اس کو اپنے گھیرے میں بھیج کتنے بچے جو گرتے ہیں اماں پکاٹتا ہیں کیوں تو معلوم ہے میرا حمد ماں ہے ماں کے پاس تو شفقت ملے گی تو باپ کے پاس بھی نہیں جائے باپ مٹھائی دے گا لیکن ماں واقعی اس کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو وہ شفقت دے گی اور باقی نہیں دے سکتا ہے لہٰذا اسلام میں ماں کے طرف زان دینے کا ہی میں ذکر کیا ہے ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہے مثال کے طور پر ماں کی اسی شفقت کو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ اکار کے گھر آئی ہے فرماتی ہے اس کو تین کھجورے کھانے کے لیے یہ بھی تو کوئی امیر لوگ نہیں تھے کیا کھانے کے کی لیے کھجورے تین کھجورے اس کو دے دی بیٹی بیٹی ماں تین کھجوری تر کا موت اس عورت نے کیا کیا ایک بچی کو ایک کھجور دی دوسری بچی کو بھی ایک کھجور دی اور ایک کھجور کس کے لیے اپنے لیے حصہ برابر ایک ایک اور ایک کھجور اپنے منہ تک اٹھائی سکھانے کے لیے پستکام ابنتا तो बच्चियों ने इनका हम तो भी चाहिए खुद का तो खा लिया की खजूरें बच्चियों ने खा लिया और वो जो औरत थी वो बात करते करते फिर अपना नंबर आया खाने के लिए मुंह की तरफ खजूर उठाई बच्चियों ने कहा भी चाहिए हमको उस औरत क्या किया पश्चात अल्लाह का न तुरी अंतुल तुरी तो अंतरकुल बहना हुआ کیا کیا؟ جو کجور خود کھانا چاہتی تھی کیا بچے مانگ رہے ہیں اپنا کیسے اور اس نے کیا, کیا اس کجور کو دو ٹکڑے مانگڑ تو مانگ دونوں مانگ بھوکے ہوں گے تبھی تو مانگے غریب اور کیا کیا؟ دو ٹکڑے اس کے کیے ایک اس کو کھلا دیا ایک اس کو کھلا دیا اجب علی شاہ ناشہ پروتی میں نے دیکھا اس کی, اس کا یہ اس کی قربانی اور اس کا یہ عمل دیکھ کے اس کو بڑا ہوا. ان کے پیاسی عورت ہے اپنی ان کو دے دی. ایسا اللہ اسپندا اسپندا. اس عورت نے جو کچھ کیا میں نے اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل پر اس کے لیے جنت لاجی کر دی ہے یا اس کے لیے جہنم حرام کر دیا کرتی ہے اتنا سن لیکن اس عمل کے پیچھے کتنی بڑی اسپرٹ ہے وہ بھی تو دیکھیے اب کوئی یاد ایک ہجور سے جانا جو بھی وہ اس کا بھوک کی حالت میں اپنی اولاد پر شفقت اور اپنی ذات پر اولاد کو ترجیح دینا یہ ماں کا خاص ہے آپ نے فرما اس کی یہ شفقت اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا اور جدت حاصل کر اس حدیث کو امام البار اس کے دونوں نے درا کی ہے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک ماں کامیاب ماں وہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے بنیاد کا شروع ہوتی ہے کہ ایک ایک ماں ایسی ہو وہ اپنی اولاد کی حاجت اپنی اولاد کی کامیابی اس پر اپنے آپ کو ترجیح رکھے میرا کریئر میرا جاب میری زندگی میری ہاں رشتے داریاں میرے کھانے پینے میری زیب و زینت میری شاپنگ ایک عورت اس کو ترجیح وہ اپنی ذات پر اپنی اولاد کی حاجت اور اپنی اولاد کی تربیت اس کو ترجیح دیں گے یہ کامیاب عورت ہے یہ کامیاب ماں یہ اچھی ماں ہے یہ پہلی چیز ہے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منی بتل یا بین البنا جس انسان کو ماں ہو یا باپ ہو اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں آزمایا امتحان میں اللہ نے ڈال دیا بیٹیاں دیکھیں اس نے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا کن نگ فکر من النا یہ بچے یہ بیٹیاں اس عورت کے لیے یا اس مرد کے لیے اس باپ اور ماں کے لیے یہ جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے آڑ ہو جائے اس حریض کو امام بخار اس کی دونوں لگا دیتے تو ایک بات یہ معلوم بھی کہ ماں کی ایک ذمہ داری ہے اور اعلیٰ ترین کردار کی مالک وہ ماں ہے جو اپنی ذات پر اپنی اولاد کو ترجیح دے اپنی ضرورت پر اپنی اولاد کی ضرورت کو ترجیح دے آگے بڑھیں اللہ تعالی نے جہاں مرد کو سردار بنایا وہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی سردار بنانا بنایا گھر کا زبان میں سردار کے لیے جو رقص آتا ہے وہ سید ہے سید کہتے ہیں سردار آپ دیکھیے آج اس دور میں خواتین کے بارے میں بہت ساری آوازیں لگ رہی ہیں کہ عورت کو اسلام میں نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو عورت کو اسلام میں کوئی حق نہیں ہے اس کو کوئی اختیار نہیں مرد ہی سارے عہدے لے گئے عورت کے لیے کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مرد کو گھر کا سردار بنایا عورت کو بھی بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کلبری آدمان سعید آدم کی اولاد میں ہر شخص سردار ہر شخص سید ہے پر سید جو مرد آدمی اپنے گھر والوں کا سردار ہے سید ہے وہ مرد کا تو اور عورت عورت اپنے گھر کی سردار ہے دیکھیں جہاں مرد کو سید قرار دیا وہی عورت ہوگی اور یہ سید صرف لقب اور عہدہ نہیں کی ذمہ داری سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریاست کرے اور سردار بن کے فائدہ کیا سردار کہتے کس کو اور ان کی نگرانی کرے ان کی بلائی ان کو ملے برائی سے وہ بچے اس کی نگرانی کرے اور مختلف مراحل میں قوم کی رہبری گائیڈنس یہی عورت کی بھی ذمہ داری یہی مرد کی بھی ذمہ داری سے فرمایا راعن علی آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے وہ کل لکمرائن وہ کل لکم تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے لہذا تم میں سے ہر ایک کی آخرت میں پوچھ ہوگی اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ماں ماںتوں کے حقوق ادا کیے جسے تو گھر کے بگاڑ کا ذمہ دار مرد بھی ہے گھر کے بگاڑ کا ذمہ دار عورت بھی ہے گھر کے بننے میں مرد کا بھی دخل ہے اور گھر کے بندے میں عورت کا بھی دخل ہے دونوں مل کے گھر کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں یا گڈھے میں لے جاتے ہیں دونوں کا یوگدان ہونا چاہیے دونوں کا اس میں دونوں کی کوشش اس میں ہونا چاہیے دونوں کی قربانیاں ہونا چاہیے دونوں مل کے لگے لیکن عورت کی اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے آپ دیکھیے سلب کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے عورت کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے دینی ارمال پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے چاہے اس میں مشقت ہو ترغیب کے ذریعے سے دل بہرات باپ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے آرڈر آرڈر آرڈ. باپ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھو نہیں پڑھا دلا باپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے ماں اس کی شفقت اس کی درمی اس کا سبق اس کا انتظار اس کی امید اس کی برداشت اس کو زیادہ بہتر ٹیچر بناتی بچوں کا اسی لیے اللہ نے ماں کی گود میں بچے کو ڈالا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ غدات وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کی صبح کو آدمی بھیجے انسار کی بستیوں میں بقیہ جس نے آج صبح اسحال حال میں کی کہ وہ روزہ دار تھا اس کو چاہیے کہ بقیہ دن بھی اپنے روزے کو باقی رکھے وہ من افس برا جو آج مفتی تھا وہ بقیہ دن کیا کرے اپنے روزے کو بچے ہوئے دن میں مکمل کرے چار زبان میں کھایا ہو لیکن کیا کرے اور یوم ہی بقیہ دن میں وہ اپنا روزہ مکمل کرے وَمَنْ اور جو روزے سے تھا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ باقی رکھے توڑے دے فرماتی ہے فکن نہ نسو کاٹ وہ رسو کی اس کے بعد ہمارا حال ہی ہوا کہ ہم بھی روزہ رکھتی اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں. ہم لوگ بھی روزہ رکھتے اور بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں. اور اپنے بچوں کے لیے ہم کپاس کے کھلونے بنا دے پا پکا بھی جب ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے ذکر کرتا اور ہوتا ہم وہ کھلونا اس کو دے دیں حت کا یقین اینگل کے پاس یہاں تک کروار کیا اسی بات کی بات ہوتی ہے کہ ماں کامیاب ماں وہ ہے جو خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی عمل کروائے چاہے اس میں مشقت ہو اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں بلکہ نرمی اور شفقت اور ترغیب اور دل بہلانے کے انداز میں ان سے وہ عمل کر ہے ایک عورت یہ جذبات اگر وہ اٹھتی ہے فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو بھی اٹھائے بچہ ہی تو ہے دس سال کا بچہ ہے بھائی وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے بچہ ہے لیکن بچہ اتنا ہے کہ شعور اب ہے اس اس کو بھی نماز کے لیے اٹھاؤ کتنی مائیں جو نمازیں پڑھتی ہیں پانچ کی پابند ہے بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی اس کو چاہیے کہ بچے کو نیند بچے کی اسکول جانا ہوتا ہے نیند پوری نہیں ہوتی رات پڑھتے بیٹھا تھا ہوم سب فضول باتیں ہیں نماز کو اٹھاؤ ابھی سے بناؤ ہوم ورک کرے گا کیا کرے گا جنت بھی لے جائے گا تیرا ہوم ورک انجینئر بن کے کیا کرے گا ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا بنے وہ ڈاکٹر انجینئر بنے سب بنے ہو. وہ مسلمان بنا پہلے آج اتنا ایجوکیشن کا بھوت ہمارے اوپر سوار ہے کہ ہم نے دین کو برباد کر دیا ہوئے اور خون کے آنکھوں روکے ہیں بعد میں جب وہ جواب ہو جاتے ہیں پھر موری صاحب کے پاس آئیں گے تعویز دو ایک ہے دعا کرو ہمارے بچے کے لیے تم نے بچپن میں خود بگاڑا اب آ کے ایک دعا میں کام بٹنے ہمارے پاس اس کو سدھارنے کا ت ایک لانگ پیریڈ میں بگاڑا اپنے بچے کو تھی نے مسلسل بگاڑ کی سزا دیمے دار ہے اس کے پاس تو خود بھوگت کچھ ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں بچپن سے وہ اپنی گول میں جو اس کے پاس بچے ہیں تب سے اس کو دین سکھا کھلایا تو بھی کوئی مشکل کام ہے اپنے ہاتھ سے کنارے بولے بیٹا بسم اللہ انہیں آتا بولے سن تو ہے سننے تو آتا آپ بولنے نہیں آتا بھائی کہ سننے تو ہے اس کو آپ بتاؤ وہ سن سن کے اس کو یاد آئے بسم اللہ اللہ اس کو سکھاؤ دین کے بارے میں سکھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکھاؤ موٹی موٹی باتیں اس کو سکھاؤ بچپن سے سکھاؤ ماں کی ذمہ داری ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں دیکھیے کہ گر پی جی صاحب بنایا ان کے لیے اور روزہ ہے مالو بچہ روئے گا نہیں ہوگا اس سے تو کیا کرو اس کو ترغیب دو اس کا دل پہلا عمل کروا لو ربت دلانا یہ بھی ماں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اسی طرح سے دین میں ادب سکھانا بچوں ماں کی بہت بڑی ذمہ داری خاص طور سے بیٹھیوں کی ذمہ داری بیٹیاں پڑھ لکھ بڑی ہو جاتی ہیں اور ایسی بے ادب ہو جاتی ہے کہ پورے گھر کی عزت تباہ کر دیتی ہے بیٹی کو ادب سکھایا جائے بات کرنے کا ادب لباس کا ادب سر پہ دا ہونا چاہیے بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے چاچا چا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہ بیچ میں بیٹھ کے کچھ بھی بات بول دے نہیں ادب اس کو سکھایا جائے لباس سے لے کے مختار سے لے کے ہر ایک سے دینداری کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے ماں کا کام ہے بیٹی کو ادب سکھائے جا کے نبی اللہ کا قصہ ہے ان کا معاملہ کیا تھا ان کی والدہ جو ہے نہیں تھی اور باپ کا بھی انتقال ہو گیا کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ عنہوں نکاح کیا سفر میں تھے اور سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ دیکھیں. اور اس بات چیت سے سوچئے کہ ماں کا بچیوں کے لیے کتنی ضرورت مانگی ہوتی ہے کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ حل نہ جابد اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جاوید نکال دیا کہ کی نہیں نکال کیا کہ کی نہیں بول تو نا ہاں اللہ کے کی رسول کیا میں نے لکھا ما بکرم ابکرن سہی بات کنواری سے نکال دیا یا مطلب یا بیوہ سے کس سے نکال دیا کو چل رہا بل صحیح کہنے کنواری سے نکالی کیا ایک صحیح بات ہے کیا مطلب یا بیوا عورت یہ زندگی کو سمجھ چکی ہے ایسی عورت اس سے کنواری کم سین عورت بولی بار کسی بھی شادی میں پڑی سمجھدار دنیا دیکھ چکی ہے میں نے اس سے نکال دیا اب یہ کمار ہے کنواری نہیں سے نہیں کیا آپ نے کہا پہلا جاری تو لاڑی بک آپ نے کہا کوال سے نکاح کیا تمہارے ساتھ وہ اب تم اس کے دل جو کر لیتے مذاق ہوتا کھیل سبق ہوتا آپس میں ایک دوسرے سے مذاق ہوتا جو عام طور سے کم عمری میں کم سنی میں ہوتا ہے جوانی کی بڑھاپے میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن جوانی میں عموماً ہوتا ہے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار مذاق تو کہا کہ کمائش اب یہ نہ سمجھے کہ نکاح جو ہے طیبہ نہیں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کس سے کیا تھا حضرت علی اللہ لیکن چونکہ عموماً انسان کی مزاج بھی چیز ہوتی ہے اس کی جوانی کے دن ہوتے ہیں نکاح کے دن ہوتے ہیں اور وہ ابتدائی مذہب زندگی کا بہت قین کی ہوتا ہے تو محبتیں بڑھتی ہیں اور عام انسان اس کا متحمل نہیں ہوتا ہے کہ وہ طریبہ سے نکاح کرے عمر کا فرق باب اوقات مسئلہ بن جاتا ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا بہت کے دن انتقال ہو گیا ختم ہوا میرے والد بہت کی جنگ میں شہید ہوتے ہیں और मेरे वाली साहब ने नौ बेटियां अपने पीछे छोड़ी कितनी बेटियां देखी वो भी टिकर कुर्दी वाले लोग थे आज तो एक बेटी हो जाए तो आदमी का मुंह छोटा हो जाता है और अगर तीन बेटियां हो जाए तो उसको पैरालसिस हो जाता है तीन बेटियां अगर किसी की हो जाए तो उसका नाम हाँ उसका नाम जो अखबार में आने लायक हो जाता है कि ये भी پیڑا گرست لوگوں میں سے اس کے مصیبت زدہ لوگوں میں سے حالانکہ تین بیٹیاں ہونا اس اسمتی کی علامت سے تو کہا کہ میرے والد صاحب نے تین نو بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں کن علی کی میری نو بہنیں تھیں ماں نہیں باپ کا بھی انتقال ہو گیا سرپرست گھر میں کوئی نہیں میں اکیلا اور میری کتنی بہنیں نو بہنیں نو کتنی بڑی قربانی ہے کہتے ہیں تو ان اجمع میں اس بات سے ڈرا کہ کاری سے نکال کر کے ان میں ایک گنتی اور بڑا ہوں بھی کم سن اور ایک کاری سے نکال کر لیا نو کی کتنی ہو گئی دس تو گھر میں دس ایسی ہو گئی کہ جن کو دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان میں اور بڑھ جائیں وہ اللہ کی مارا تنشو تو وہ تگو مالکن لیکن میں چاہتا تھا کہ ایسی عورت سے نکاح کروں جو ان کی کنگی چوٹی کر لے اور ان کی نگرانی کر سکے تگو ماریکن جو ان کی سرپرت آج اصب آپ نے اللہ کے نبی وسلم کیا فرمایا تم نے ٹھیک کیا یہ بخار اس ان کی رائے اور بخاری میں فرماتے ہیں تضوز تو میں نے سعیبہ عورت سے اس لیے نکاح کیا کہ وہ میری بہنوں کو تعلیم دے اور ادب سکھائے ماں تو ہے نہیں تو وہ کیا ہو جائے میری بہنوں کے لیے ماں کی قائم مقام ہو جائے معلوم یہ بات کہ اولاد کی خاص طور سے بیٹیوں کی تربیت کی دین میں بہت ہے اور کیا سکھایا ہم کو کنگھی چوٹی تو ہے ہی, ہی ہے جو ضرورت ہیں کہ ایک بچی ہے ساتھ ستھری رہے کنگی چوٹی کرنے والی ہو کوئی اس پر نگر ہو جو اس کی زینت کا بھی لحاظ رکھے کل کو دوسرے گھر میں جانے والی ہے اور یہ ساری چیزیں سکھائے اسی کے ساتھ تھا ان کو دین کی تعلیم اسلامی عقیدہ ان کو سکھائے حیض کے پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائیں وزو سے لے کر نماز تک ان کو سکھائیں اور شریع احکام ان کو سکھائیں اور وہ تو ان کو ادب سکھائیں ان کو ڈسپلن بنائے بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے ہیں بے پردہ باہر نہیں جاتے ہیں دھم گھم زمین پہ نہیں چلتے ہیں اور زور سے زور سے سبھی ہی ہنستے ہیں کہ سارے مردوں کا آواز جائے اور ایسا نہیں بولتے زبان کی حفاظت کرنا چاہیے آواز نیچے رکھنا چاہیے اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے ساری ادب کی چیزوں کو سکھائی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے دیکھی ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کی ماں کی طرح ہو جائے تو واقعی ماں کی کتنی ذہنداری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں کا کام ہے تو عدم تو ادب کہ ان کو علم اور ادب ماں سکھائے अभी पढ़ रही है स्कूल जाती है अभी तो कम की चोटी खुद से कर लेती है और स्कूल की पढ़ाई का लोड बहुत है अब कॉलेज में जा रही है और उसके इम्तहान चल रहे हैं और बहुत ज्यादा टेंशन हम उसको नहीं देना चाहते हैं ठीक है मत दीजिए वो देंगे आपको अगर आप, आप उसको नहीं देते कोई बात नहीं दे, वो देंगे आपको टेंशन डरते कि मैं आप कॉलेज जा रही है ना मर उसको कोई وہ آپ کو ضرور دیکھیں ایسا ٹینشن دے گی کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا بلکہ گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا ماں کا کام خاص طور سے ماں چونکہ عورت عورت کو سمجھتی عورت عورت ہو کیا با کو بھی سمجھتی ہے عورت جانچ سمجھنے والی ہوتی ہے اللہ نے اس کو بنایا ایسا کہ باری کس میں ہوتی ہے برابر سمجھ جاتی ہوتی بچی کی نگرانی کر چھوٹی ہے کبھی سے اس کو سکھا بڑی ہونے لگے اس کو بتائے خالہ بھائی کھلا بھائی بھائی ہے پردہ بھی اس سے پٹا زیادہ چلچلا کے ہنستے بھی فون پہ اس کی اس کے فون اٹھاتے بھی کوئی فون آ جائے گھر پہ ابو کا زیادہ بات نہیں کرنا تو نہیں اٹھانا فورم دینا بھاری کیا ہوگی ماں دیکھ گھر میں کوئی مہمان آئے زور سے بات نہیں چلو ایسے چلو اوپر جاؤ کھلا کمرے میں چلی جاؤ دوپٹکا صحیح ڈھنگ سے رکھو بھائیوں کے کی بھی صحیح ڈنگ سے آؤ بھائی کا مطلب کیا ہے صحیح ڈنگ یہ نگرانی بچی ہے بچی ہے بچی بچے اتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا بچے بہت جلدی بڑے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کی نگاہ میں بچے ہوتے ہیں بچوں کے باپ کر کے بھی بچے ہوتے ہیں لیکن بچوں کو بچپن سے کر سے نگرانی کرنا ہو बच्चा बार बार तंगी करने लगा बच्ची बार बार बंद सवर के करने लगी बड़ी हो रही है आईने के सामने वक्त ज्यादा का मतलब आप बड़े हो गए हैं आप दूसरों को अपनी तरफ मुतवजा करने का दहन बन रहा है समझिए वर् बचपन में कहता था नाक जा रहे है कहा पजामा कहां जा रहा है बटन कहा उल्टे लगा है कोई वोश नहीं एकदम बंद संवर के करने लगे हाँ ये बड़ा हो रहा है یہ بھی بڑی ہو ہے شور آنے لگتا ہے اپنے کو دوسرے دیکھ رہے ہیں اس کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے وہاں سے بیان ساف دینا چاہیے خاص دھیان دینا چاہیے یاد رکھنے سے اسی طرح سے ماں کی ذمہ داری یہ ہے اور باپ کی بھی کہ ہمارا بہت خاص ماں سے متعلق ہم انہیں باتوں پہ اور کریں ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا اعتماد مضروب رہے औलाद का भरोसा टूटना नहीं चाहिए झूठे वाले झूठ धोखा बच्चों के साथ चाहिए धोखा आपसे बच्चे सीख लेंगे झूठ आपसे सीख लेंगे बच्चा का वर्ण माँ पर बच्चों का बहुत भरोसा होता है एकदम भरोसा जैसे एक आलिम की कर्तान की आयत है अल्लाह का कलाम है ویسے بچوں کے لیے ماں باپ کی بات ہوتی ہے ابو ایسا بولتے اماں ایسا بولتی ہے، ہماری امی نے یوں بتایا ماں باپ کی ہر بات ان کے نزدیک سچ ہوتی ہے لیکن زندگی میں جب ماں باپ وعدہ ادافی کرنا شروع کرتے ہیں دھوکہ دینا شروع کرتے ہیں بچوں سے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں بچوں سے زیادہ کرتے ہیں وہاں سے ان کا جو بھروسہ ٹوٹتا ہے اور وہ بھروسہ ٹوٹنا ان ماں باپ بچوں کو دھوکا دیتے ہیں بچے ماں باپ کو دھوکا دیتے ہیں ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں جب ان کا آئیڈیل ٹوٹتا ہے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا اخلاقی پیمانہ تباہ ہو جاتا ہے ان کا آئیڈیل ہی نہیں رہتا ان کے پاس ہم تو سمجھتے تھے کہ اب وہ ابو ایسے نکلے ہم تو سمجھتے تھے کہ اما ایسی اما ایسی نکلیں پرفیکٹ نہیں ہے ایک دم خراب ہو لیکن بگاڑ کر ماں باپ کا سامنے آئے جھٹکا لگتا ہے اور جب ماں باپ کو بچوں کو دھوکہ دے تو نہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے چکر آ کے بچے گی رے آپ کو ایسا نہیں آپ کو ہارٹ اٹیک آ ہے اس کو نہیں آتا ہے بچہ ہے لیکن اس کی زندگی میں اس کی لائف میں وہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ بڑی چیزیں تو بہت دکھی بات چھوٹی چیزوں پہ بھی بچوں کا بھروسہ نہ توڑے بچہ تو ہے اس کا بھروسہ کیا بھی دے بچہ بچہ وہ اس کی یادداشت میں وہ چیز چاہے نہ رہے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ جائے گا چاہے وہ بات بھول جائے لیکن وہ چیز اس کے کردار کا اس کی سوچ کا اثر اس کا حصہ بنے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے آپ ہی سکھایا بن عامر کہتے ہیں میری اماں نے ایک مرکز بلایا ادھر صلی اللہ علیہ نا اللہ کے رسول صل صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر ایک چیز دیتی ہوں ایک چیز اس کو دیتی ہے وکال اللہ رسول الب صلی اللہ علیہ ومن عالب کی ان توفی ومن عالت کی کیا تو چاہتی ہو؟ کیا دینے کا ارادہ ہے بتاؤ اور تو سر میں کھجور دینا چاہتی ہوں کیوں کچھ آپ میں خجور دینے کا ارادہ کروں گی وکال اللہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم لو ڑتی ہی بکا لے کے بدمی ہاں اگر تم نہیں دیتی اس کو اگر تم اس کو نہیں دیتی بتاتی کہ آپ دیتی ہو اور نہیں دیتی تو تمہارے خلاف اللہ کے یہاں ایک جھوٹا جاتا ہے آدمی کتنی برباد ہوتا ہے اس کو بھی ہے بچہ تو ہے اس سے کیا بڑی بات بچہ بچے کے ساتھ وعدہ توڑنا اس کو وعدہ خلاف بننے کی تربیت ہے بچے سے جھوٹ بولنا اس کو جھوٹا بنانے کی ٹریننگ بچے کے ساتھ دھوکہ ماں باپ کا نہیں ہونا چاہیے جتنا اعلیٰ اعتماد اولاد کا ماں باپ پر ہوگا اتنا اعلیٰ کردار اس کا بنے گا اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے یاد رکھے اور اس بچے کا کبھی نہیں توڑ بچے کے سامنے ماں باپ دھو کے جھوٹے اور فریبی اور وعدہ خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کی زندگی میں اس کا کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا اس کی شخصیت فیگمنٹڈ بنے گی اس کی شخصیت مجرو ہوگی ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوگا اس میں یہ حدیث جو میں نے ذکر کی امام احمد اور ابو داؤ نے اس کو روایت کیا ہے نمبر سات بچوں کی تربیت میں عدل بھی ضروری ہے ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہیں اور ماں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے صحابہ کے زمانے میں ماں خیال رکھ رہی ہے عامر بشیر کہتے ہیں میرے بھائی صاحب نے ایک عقیہ گلت مجھ کو دیا فقالت امرت امرۃ بن بنت تو امرا بنت روا نے کہا میری ماں لرحت کا کشکی ذرا سلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا معاملہ ان ایکسپٹیبل ہے شوہر سے کیا تھا آپ نے جو بچے کو دیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے لا حد کا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ایک بچے کو دیا دوسرے بچے کو نہیں دیا میں اس کو قبول نہیں کرتی میرے نزدیک یہ چیز قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس فیصلے پر گواہ نہ بنا لو میں آپ کی بات نہیں مانتی آپ نے گفٹ دیا بچے کو دوسرے بچے کو نہیں لیا میں اس سے راضی نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہ بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقار ابنی آقئی تو ابنیم اور بن تھی بن تھی روا آتی میں نے بچے کو گواہ بنا لیں تو ٹھیک ورنہ میں اس کو قبول نہیں کروں گی نمبر کون اللہ کے نبی صلی اللہ کی مفتی کا کام ہوتا ہے مستفی سے کیا مطلب جو فتوا مانگ رہا ہے اس سے پوچھے پوری تفصیل کے بعد دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بیٹا تو ہے سکتا کیا مسئلہ ہے نہیں آپ نے کیا کہا باقی بچے ہیں ان کو بھی دیا ہے اللہ کے نسول میں نے اپنے بچے کو دیا دے سکتا دے سکتا نہیں کیا پوچھا باقی جو بچے ہیں ان کو بھی دیا اب یہ اس لیے پوچھنے والے اکثر کیا کرتے ہیں ہاں ایک پاؤں جالے میں ایک پاؤں اور نیری میں مفتی صاحب ایسا کر سکتے ہیں مفتی صاحب کو کیا معلوم ٹھیک ہے کر سکتے ہیں دیکھو میں اس کو ریکارڈنگ بھی میرے پاس آپ نے پوچھا باپ بچوں کو بھی دیا ہے کا نہیں باقی بچوں کو نہیں دیا ہے تو نے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو عدل کرو کالا پڑا جائے اور کہتے ہیں واپس لوٹے اور وہ آ واپس لے گیا یعنی تم ایک کو دو اور باتیں کو نہ دو ایسا نہیں کر سکتے اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم پر گا بنانا چاہتے ہو میں گواہ ہمارا نہیں بن سکتا کیونکہ کیا ہے اس ظلم ہے ایک کو دیا ایک تو میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا بیوی کتنی عقل مند ہے بیوی نے کہا اوکے میں تو راہ نہیں ہوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہدے ہوتے ہیں تو کیا پرابلم ہے جاؤ آپ کو بھی گواہ بناؤ اب بیوی کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے تو آفیشیل سٹیٹمنٹ جب آئے گا تو مسئلے ختم تو بیوی نے کیا کیا میں اس کو قبول نہیں کرتی ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ بن جائے ٹھیک ہے تو سوچئے ایک عورت اس سماج کی کتنی اصل مند ہوتی تھی شوہر کو کام پہ بھیجیے <laughs> شوہر کو کہا جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کیا ہو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو عورت نے کیا کیا بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ میں بولوں گی آپ مانو گی نہیں مانو گی خلاف ہوگا جھگڑا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گی نا جب آپ گواہ بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ایسا نہیں سکتا اسے ایک بات معلوم ہوتی ہے اولاد میں انصاف ہونا چاہیے اس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس معاشرے میں اولاد کی عورتیں اولاد ہی انصاف کرتی یہ نہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے ہاں بہت تیز ہے یہ بچہ تھوڑا سا سلوک ہے اس کو زیادہ پیارے پیارے کپڑے کھلونے یہ وہ اور یہ بس ایسا ہی ہے नो नो क्या होगा इसका मालूम नहीं ये एकदम परफेक्ट है ये हमारी आंखों का तारा है ये हमारा पक्ष है ये मेरा लाड़ का लड्डू है आ? इसको बिल्कुल एकदम प्यार और वो ठीक है यह भी है चलता है थोड़ा सा स्लोत अच्छा या बेटा है बुढ़ापे की लाठी और ये क्या है दिल का दर्द मेरी बेटी ये दिमाग का ट्रेज है इरातों की नींद खत्म करने की गोली تو بیٹی کے ساتھ وہ چیز نہیں لیکن بیٹا بیٹا نہیں ماں کے بھی ایک چیز یہ بھی ہے جس کا لحاظ اس کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے سارے بچے جتنے بھی اللہ نے دیے ہیں بیٹا ہو بیٹی ہو فاسٹ ہو سلو ہو جیسے بھی وہ ان سب کے ساتھ میں عدل کا معاملہ کرے خاص طور سے محبت ہی ایک کو زیادہ محبت دوسرے کو کم یہ ان میں بغاوت ماں باپ کے خلاف نفرت اور ان کے اندر انفیریئرٹی کاگریس پیدا کرے گا محرومی کا احساس ان کے اندر پیدا کرے گا جو زندگی بھر ان کے لیے ایک مصیبت بنے گا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے یہ بخار اس نے کہہ دی تھی جو میں ان سے دکھا نمبر آٹھ ماں کا کام یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے کام میں لگا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے مسجد کی صفائی ہی صحیح کیوں نہیں چھوٹا کام ہے خدمت دینی پروگراموں میں یہاں کا پتھر وہاں اٹھا کے رکھتا کوئی مسئلہ نہیں یہ بردا مدا سے لے کے جا کے گرانے والا نہیں چھوٹا لے جا کے دوسری جگہ رکھنا دین کی خدمت میں اپنی اولاد کو لگائے یہ ماں کا کام ہے اور اس سے بڑھتی یہ ہے کہ وہ دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرتا یہ حافظ بنے گا یہ عالف بنے گا دین کی خدمت کرے گا لیکن آج اس دور میں چونکہ عموماً یہ چیز نہیں ہے ہم ان کو متحم بھی نہیں کریں گے اعتبار سے کریئر اتنا زیادہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر یہ بولا بولا جو بھی ہے وہ کمائے گا کھائے گا ہم کو بھی کھلائے گا یہ ذہن میں ہونے کی وجہ سے دینی اداروں کی طرف ہمارا دھیان کم ہے اور وہ نہ کم سے کم بچہ اگر اسکول میں بھی پڑھتا ہے تو اتنا آپ اس کو اسکول والا نہ بنا دیں کہ دینی میدان سے اس کو دور رکھیں ابھی پڑھ رہا ابھی پڑھ رہا ابھی پڑھ رہا وہ پڑھے لیکن دینی ماحول میں آئے اس کے لیے زیادہ دوری اگر وہ گھر پہ ہوتا تو اس کو اتنا دوری نہیں ہوتا آپ تربیت کر دیتے گھر پہ وہ اسکول میں جا رہا ہے وہاں جھوٹ سیکھ رہا ہے دھوکہ سیکھ رہا ہے گالی سیکھ رہا ہے ناچ گانا سیکھ رہا ہے سب سیکھ رہا ہے آپ کو زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو دینی ماحول میں لاؤ چھوڑو اس کو دینی مجلس میں بیٹھنے والا بناؤ لوگوں کے ساتھ سمجھدار لوگ کے ساتھ بیٹھنے والا بناؤ ادب سیکھنے والا بناؤ اس کو دین کی خدمت کرنے والا بناؤ حضرت مریم کی والدہ کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا خوش تو بازگی کی جی ذکر کیا کہا مراد مراد اور اب بھی اندر تو نظر تو لمپی وقت نہیں جب ایمران کی بیوی نے کہا اللہ سے دعا میں اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس بات کی نظر کی کہ وہ تیرے لیے وقف ہے جو بھی بچہ پہلا ہوگا اے اللہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے عبادت کے لیے میں نے اس کو وقت کر دیا پتکو بلبی اے میرے پروگار مجھ سے اس چیز کو قبول کرتے میرے اس قربانی کو میرے اس خدمت کو میرے اس وقت کرنے کو قبول کرتے ہیں سمی اور علیم یقین تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے آر بھاپ اس میں لالچ کو بیان کیا تو حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے وقت کر دیا تھا انہوں نے سوچا بیٹا ہوگا لیکن ہوا کیا بیٹی تو بیٹی کو وقت کرتی اور کیسی عورت نکلی حضرت مریم اللہ نے فرمایا مل مسیح مری مہی اللہ رسول قد خلت من رسول و سدیر مسیح ابن مریم ایک رسول تھے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں ان کی ماں ایک سچی پاک باز اللہ نے تاریخ کی حضرت مریم کی قرآن میں تو ماں نے ہم کو غلط کر دیا انس ربی اللہ فرماتے ہیں جے ادبی بلا رسول اللہ صاحب بلا رسول, رسول میری ماں انس مجھ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس آئی وقت نیبی نسبی کی میری ماں نے کیا کیا اپنا دوپٹہ لیا اس کو پھاڑا دو ٹکڑے اور ایک میرا نیبند کے طور پر مجھ کو باندھ دیا اور ایک میرے سر پر دور کی وجہ سے سر پہ باندھا اور سر پہ اڑا کے اس کو اللہ کے دکھ میں اللہ کے نبی صدر اور خدمت میں لے کر آیا بغال کہا اللہ یہ میرا بچہ یہ میرا چھوٹا نسل ہے میرا بچہ کیا کرے گا آپ کی خدمت کرے گا فضل اللہ واہ آپ اس کے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ اس کا مان اور اس کی اولاد میں برکت دیتے ہیں اس کا مان اور اس کا اولاد اس کی اولاد ہو مار دے ہو اولاد دے مان خوب اولاد کہتے سو کو تو میں دفن کر چکا ہوں اتنی اولاد کتنے بچے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاد نہیں روایت لیکن اس عمر اللہ ان کی عمر کی بھی برکت اللہ کے صلی اللہ عمر کی برکت عمر مال اور اولاد ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہر طالب کیا ہے امام بخار نے اس کو رواج کیا امام بخار نے رواج کیا تھا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اپنی اولاد کو علماء کی مجالس میں لاتے بچھاتے اور علماء کی خدمت ان سے کراتے عمر نے فرتاب رضی اللہ عنہ کو دیکھی اپنے بچے کو مجلس میں لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کچھ بتاؤ کہ ایک پیڑ ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے اور اس کے پتے بھی جھڑتے بتاؤ کیا ہے عبداللہ عمر کہتے میرے کہ جی میں بات آئی میں بتاؤں لیکن میں نے دیکھا اب بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں چپ ہیں تو جب یہ بڑے لوگ چپ ہیں جانکار لوگ چپ ہیں تو میں چلوں میں چھوٹا آپ سوچی جی چھوٹا ہے عمر میں بچہ بچہ ہے لیکن اس کو کتنی سمجھیں तरबियत औलाद थी वो माशरा कितना अच्छा था जिसमें बड़ों का अदब वाप होता था आज हमारे बच्चे आज सोचिए हमारा माशरा कैसे बड़ों की तमीज है आज जैकिंग जिन्हें हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को बड़ों की कोई तमीज नहीं हमारे माशरे में जितना चरचर च्या जुबान बच्चे की हो वह फर पर बोलता है उतना है। चुप रहने वाले बच्चे हमारे बड़ों का कमीज करके डांट कर छुप रहने वाले बच्चे आज है माशरे में बच्चे अगर रास्ते पास शरारत कर रहे हो कोई बुजुर्ग आदमी जाते जाते गए ऐ क्या कर रहा है तो बच्चे कह रहे चाचा आगे चलो वो बच्चे आ रहे ऐसे कि अदब से छोड़ो भाई आपको यहां से चाचा चिल्ला रहे ऐसे बच्चे नहीं है आज हमारे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर ये उर्दू में उसको डांटे तो इंग्लिश में गाली देगा इसको भी इसको नहीं समझती आज ये भाषण उस जमाने के लोग دینی مدارس میں اولگا کی خدمت میں دین کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو وقت کر دیتے یہ بھی بولنا چاہیے ماں کے دل میں تمنا ہو کہ میرا بچہ دین کی خدمت کرے کہیں نہ کہیں دین کی دعوت کے فروغ میں وہ کام کریں سماج کو بہتر بنانے کی مہم میں کہیں نہ کہیں یہ میرا چوزا یہ میری چڑیا یہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے ایک تین کا آگے تو کہہ رہی ہے دین کا گھوسلہ بنا کے کچھ نہ کچھ تو اپنے بچوں کو دین کی خدمت نمبر نو دینی مجالس میں اور باقاعدہ مزاج میں بچوں کو لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں اِنی فی ان کی سرا پوری ربیح میں نماز کو لمبی کرنے کا لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ارادہ ہوتا ہے کہ کیا لمبی نماز پڑھاؤں بس نب کا سبھی سرا تھی لیکن پھر ایک بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو میں مختصر کر دیتا ہوں کرا دیتا ہے شکلا امی اس بات کے ڈرتے کہ کہیں اس بچے کا رونا ستانا ماں کے لیے تکلیف کا سبب بنے اس کو امام بخاری نے کر دیا معلوم ہے اس زمانے میں عورتیں مساجد میں آتی عبادت دی اور اپنے ساتھ بچوں کو لانی ہے دینی مجالس خطبات بیانات نبی صلی اللہ اٹینڈ کر کے اٹین کرتے، عبادت نماز اٹینڈ کر کے ایک شعور اس زمانے میں تھا کہ دینی مجالس میں اور مساجد میں عبادت اور تعلم کے لیے دین سیکھنے کے لیے جانا چاہیے آج آپ دیکھیے خواتین میں جذبہ کم ہوتا چاہتا ہے ولیمہ میں جانا ہوں پارٹیز میں جانا ہوں حتیٰ کہ فلموں کے لیے تیاری کر لیکن دینی مجائس میں میں نہیں کہتا کہ آپ عورتوں پر یہ ضروری ہے کہ مسیح نائز لیکن عورت کے لیے عبادت اور نماز کے اعتبار سے وہ بہی الح الن ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن آج ماحول یہ ہے کہ عورتوں کے لیے دین سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں داری. اور بگاڑ بڑھتا گیا پچھلی کچھ جو ہے اس صدی سے ایک دم معاملہ منقطع رہا عورتوں کا اور حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ معاملہ پورا تباہ ہو چکا ہے اسلب تھا بگاڑ کے اعتبار سے لہٰذا علما اس پاک پر زیادہ انہوں نے زور دیا کہ خواتین کو مسجد میں آنے دیا جائے تاکہ مسجد میں آکر کر جمعہ کے خطبات اور دینی بیانات اور خطابات علما وہ سنیں دینی دروس کے حاوی ہوں تاکہ ان کی شخصیت بھی بنے اور ان اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت ان کی جی ہو تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ دینی مجالس میں جائیں اور مسائل خاص طور سے بہترین جگہ کے لیے ہیں اس میں عبادت کے ساتھ دین سیکھنے کا منافع ان کو ملتا ہے اور اپنے ساتھ بچوں کو مل جائے آخری چیز بچوں کی غلطی پر ان کو سزا بھی دیں یہ کرے ماں کہ اس کی نرمی بچے کے بگاڑ کے لیے پانی کا کام کرے جیسے پودا اس کو پانی دیا جائے ماں کی نرمی بعض اوقات اس بگاڑ کے پودے کے لیے کھاد بن جاتی ہے ماں کے اندر نرمی ہو تو اصولی سختی بھی ہونا چاہیے ماں کے اندر اگر اپنے ماں ہونے کے اعتبار سے نرمی ہے شفقت ہے تو ماں کی ذمہ داری کے اعتبار سے اس میں سختی بھی ہونا چاہیے وہ بچے کے بگاڑ کو برداشت کریں اس کی تربیت ہے حتیٰ کہ اس کو سزا دینے کی نوبت آئے اس کے لیے بھی تیار ہو بچے کہ سزا ایسی نہ ہو جو دبا آنے کی راہ دکھائے کہتی ہے کہ دکھ ادب التی انتہا عربی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں لوگ یتیموں کو لیتے جن کے ماں باپ نہیں اور اپنے گھروں میں رکھ کے یتیم کی پرورش کرتے ہیں, بھی یہ کرتے ہیں. اور یہ ایک عام معاشرہ تھا جس میں اور خنج نہیں تھی یتیم خانہ وہاں پہ نہیں تھا بلکہ لوگ اپنے گھروں میں یتیم کو لیتے اور ان کی پرورش کر کے ان کو اچھا انسان بناتے ماں باپ کا پیار دیتے اور کسی طرح سے ان کو ماں باپ کی تربیت بھی سارے پیار میں بلکہ ماں باپ کی مار بھی نہیں ہے اس لیے کہ اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور یتیم کو لے رہے ہیں اس کو نہیں کرنا یہ بھید بھاؤ بھی اس کے لیے نقصان بھی ہوتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ سیم ہونا چاہیے تو فرماتی حقائشہ کے ساتھ سامنے ذکر آیا کہ یتیم کی تربیت ادب سکھانا اس کو اس بارے میں کیا کہا کہ ان یتیم اب کا میں میرے پاس جو یتیم پلتا ہے اس کی میں پٹائی کرتی ہوں غلطی پر ادب سکھانے کے لیے ایسا کہ زمین پر پلاٹ ہو جاتا ہوتا اتنی پٹائی کرتی ہوں چھوڑتی تھوڑی نہ ہو اس کو سدھارنے کے لیے بہت اوقات وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی پٹائی بھی کرنا ہے کہ وہ زمین پہ لوٹ رکھتا ہے اتنی پٹائی کرتی چا. تو ہے امام الباری نے الدب الفرت نے رواج کیا اس کی عدب سنی ہے شیخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم صبی صلاح ابن سبع سنین اپنے بچے کو نماز سکھاؤ جب وہ سات سال کا ہو جائے وہ غریب ابن حاش اور اس کو نماز نہ پڑھنے پر نماز میں سستی کرنے پر اس کی پٹائی بھی کرو جب وہ دس سال کا ہو جائے دس سال کا ہو جائے شروعات کرو سکھانے سے پیٹنے سے بھی ہمارے کیا ہوتا ہے پہلے پٹائی ہوتی ہے ایک بار بولے دوسری بار پٹائی آپ سات سال سے اس کو سکھا بیٹا نماز اسی جی پڑھتے نماز پہن پہل ہے نماز اسی، جی، نماز کی مزید ہے نماز پڑھنا چاہیے اپنے ساتھ کیا مسجد لے گئے گھر پہ عورت پڑھ رہی ہے تین سال سات سے لے کے دس تک اس کو نماز سیکھا علم سبھی تعلیم پہلا مرحلہ تعلیم اگر وہ پھر بھی نہیں پڑھتا دس سال کا ہونے کے بعد تین سال پھر آپ کیا کرو تعلیم کا مرحلہ گیا اب کیا ہوا تدیب اب تدیب ہے اب ریسٹرکشن ہے آپ پنشمنٹ بھی آ سکتی ہے آپ اس کو نہ کرنے پر سزا دے اس کی پٹائی کرو اگر نماز نہیں پڑتا ہے تو اس حدیث سے اس کو امام احمد سرمیجی نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جہاں شفقت کی ضرورت ہے وہیں ان کو ادب کی ضرورت ہے और कभी बच्चों की पिटाई भी करनी पड़ती है आज दुनिया बहुत तरक्की कर गई है और बच्चों की पिटाई भी करना उनको सिर्फ मिठाई देना तो बच्चे गन मशीन लेके स्कूलों में जाके शुरू कर रहे हैं इतना प्यार इतना दुला बच्चा बिगड़ जाए हमारे इस्लाम में नहीं है हमारे इस्लाम में नहीं है तुम्हारे माशरे में होगा तुम्हारी सोसाइटी में होगा होगा नगर में है वो हमको नहीं चाहिए ہمارے اسلام میں ایسا ہے ہمارے اسلام میں ہے کہ بچہ اگر بگڑے تو اس کو اس کی بچپن کے اعتبار سے اتنی مختصر چھوٹی سزا ہونا چاہیے نہیں تو پھر پورے پولیس اسٹیشن بند کر دو اور پورے تم لوگ جیل بھی بند کرو یہ بچہ ہے وہ انسان ہے مت کسی کو بھی سزا دو کہیں کا سزا دے انسان کے سدرنے میں اگر سزا کا دخل نہیں ہے तो फिर बड़े लोगों को भी सजा मत नहीं वो छोटा है ये बड़ा है अरे छोटे को सजा नहीं दिखा के तो बड़ा बन के सजा दे रहा वहां पर अगर बचपन में सजा मिलती तो नहीं बिगड़ता लिहाजा बचपन में उसके बचपन की रियायत करते हुए उतनी सजा उसको होना चाहिए कभी पिटाई की जरूरत होती है वो देना चाहिए हमारे माशरे में ऐसा है हमारे नबी ने हमको सिखाया مغرب میں ہے کہ بچے کو ہاتھ نہیں لگانا فوراً بچہ نائن وان وان. کیا ہوا باپ نے والے پولیس آگے لے جاتی باپ ایسا اگر معاشرہ ہوگا تو نندا پن چون نہیں بن پے گا اتنا کہاوت دے کے بٹھا دیے بچے کو آپ اتنی کہاوت دے دیے کہ ذرا سا باپ اس کو ڈانٹ دے اس کا فون کر دیا تو آ کے فوراً پولیس ماں باپ کو اٹھا کے لے کے جائے تو ماں باپ کیا ہو گیا مجبور ہو گئے لاچار ہو گئے یہ باق ہو گیا یہ لوگ کمزور ہو گئے کہ ذرا سب جب نائن ون تو ماں باپ کا احتیاطی لے لو تمہیں لے کے جاؤ بچوں کو مت بچوں کو دوں گا بچے مجرم کیوں بنتے ہیں بچپن میں ان کو اتنی زیادہ طاقت دے دی ہے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس کو ہم نہیں مانتے ہم یہ مانتے جو ہمارے نبی نے ہم کو جا کے لوگ آئیں گے بالکل نہیں ہوں وہی اچھا ہے اس کو سزا دینا چاہیے آج بول رہے نہیں کل جا کے بولیں گے لکھ کے رکھیے تھوڑی پنشمنٹ ہونا چاہیے بچوں کو کل جا کے بولیں گے اور آج ماشاء اللہ بتا رہا ہے وہاں کا کہ بچے بگڑ رہے ہو نہیں سنر رہے ہو بگڑ رہے ہو پڑھے لکھے بن رہے اخلاق نہیں ہے کچھ بھی ابھی پھر ایک کیس رہا لے کے گیا بندوق مار دیا لوگوں کو اسکول वहां क्यों होता है ऐसा इतनी अच्छी तरह थे तुम्हारी सुधरे हुए लोग हैं एकदम परफेक्ट एजुकेटेड और क्यों तुम्हारे क्यों होता है इसलिए होता है कि तुमने बचपन से उनको इतना पढ़ा दिया जो नहीं पढ़ाना चाहिए था इतनी आजादी दे दी जितनी नहीं दे और दी और मां बाप के हाथ पर बांध दी मुंह पर चिकट लगा दी क्या करें उनका काम पैदा करना उसको उसकी परवरिश करना देना उसको है کون سکھائے گا یہ غلط ہے کہ ان پر بچوں پر ظلم کیا جائے یہ غلط ہے کہ بچوں کو ابیوز کیا جائے چائلڈ ابیوز ہم بھی مانتے اس کو نہیں مانا چاہیے لیکن یہ کیا کہ آپ بچے کی تربیت کے لیے تھوڑی سی سزا دے دیے تو اس کو چائلڈ ابیوز میں ڈال دیں غلط ہے ہم نہیں مانتے اس کو اس کو تھوڑی ضرورت ہے بچے کے باپ کی ماں ایسی ہے جسے پانی پودے کی ہے پودے پانی बहुत ज्यादा होगा तो सड़ जाएगा बिल्कुल भी नहीं होगा तो मुरझा जाएगा सही टाइम पे सही क्वांटिटी में तरतीब के साथ सही तरीके से उसको देते रहना अच्छी पानी तो इसी तरह से बच्चे के लिए बाप की डांट और पिटाई जरूरी है कितनी जितनी से उसकी इच्छे इतनी नहीं कि वो बागी बने और बाप की नफरत ले जाए बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं जीरो भी नहीं और मैक्सिमम भी नहीं हिसाब से जैसे डॉक्टर दवा का डोज देता है وہ دوا کے طور ہونا چاہیے اس کا غصہ نکالنے کے لیے نہیں بیشو کا جھگڑا ہوا پٹائی کس کی سارے بچوں کی پٹائی بچے ایک دوسرے کو ہیں کہ کیا مطلب واقع کیا ہے سمجھ نہیں آتی تو یہ چیزیں کچھ تھی جو خاص طور سے ماں کی نسبت سے تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا بنوائے اور بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق پتا فرمائیں کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہیں اور بچے زیادہ اویلیبل رہتے ہیں گھر میں تو ماں باپ کے لیے سبب بن جاتے ہیں اور بچوں کے لیے موقع ہوتا ہے ماں باپ کے لیے موقع ہوتا ہے تربیت کا اور ماں باپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں لہذا ایام کو صحیح سنبھال کریں بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں ان کے ساتھ کھیلیں کودیں ان کو پکنک پہ لے جائیں کھلائیں پلائیں سب कुछ करें دین بھی سو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھتا بنوائے آپ کو ہر اوسپا کو لہنے